سولا تو سلام یا نبی اللہ و اصحابک یا نور اللہ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ ازر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی مثلاً عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا چار بجے اور یہ وقت ختم ہو رہا ہے یوں سمجھ لیجئے كہ ساڑھے پانچ بجے تو چار بجے سے لے کر چار بج کر پندرہ منٹ بیس منٹ یہ کچھ وقت جو گزرا نماز کا اس میں اس شخص کو ازر نہ تھا اور اس نے اس پندرہ بیس منٹ کے عرصے میں نماز بھی نہیں پڑھی اب پڑھنے کا ارادہ کیا کچھ وقت گزر گیا پھر پڑھنے کا ارادہ کیا تو استہذا عورت کو جو خون آتا ہے بیماری کا یا بیماری کوئی بیماری ہو گئی خارج ہوتی ہے یا خون نکلتا ہے جو بھی ہے اس صورت میں اس کا وضو جاتا رہتا ہے غرض یہ باقی وقت یہ جو باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اب اس کے بعد کا وقت بھی نماز پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہے یہ بھی پورا اگر اسی استحادہ یا اسی بیماری میں گزر گیا تو اس عذر نہ ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی وہ بھی ہو گئی اور اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے اب اتنا موقع مل رہا ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو جو پہلی نماز اس نے پڑھی تھی وہ بھی نہ ہو اس کا پھر اعادہ کرے دوبارہ اس کو پڑھے فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ کل جیسے آپ کو بتایا گیا تھا جیسے کسی نے اثر کے وقت وضو کیا تھا تو آفتاب یعنی سورج ڈوبتے ہی اس کا وضو جاتا رہے گا وضو ختم ہو جائے گا اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد وضو کیا اور پھر نبی وزو کیا جیسے کسی نے تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کا وضو نہ جائے گا جو معذور ہے کیوں کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا فرض نماز کا وقت ختم ہو جانے سے معذور کا وزو ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ اس نے ابھی بھی کیا ہے تو اب اس وقت تو کوئی فرض نماز نہیں ہے کوئی فرض نماز کا وقت اس وقت نہیں ہے فرض نماز کا وقت کب آئے گا ظہر کے وقت آئے گا تو اس نے تو پہلے سے وزو کر لیا ہے اور وہ وقت جب ختم ہو جائے گا فرض نماز کا یعنی ظہر کا اس وقت ظہر کے وقت ختم ہونے پر اب اس کا وزو جائے گا یعنی معذور جو ہے وہ جس نماز کے لیے وضو کرے گا اس نماز کے وقت ختم ہو جانے پر اس کا وزو بھی ختم ہو جائے گا اب معذور نے ایسے وقت میں وضو کیا کہ وہ وقت کسی فرض نماز کے لیے ہے ہی نہیں اسے ابھی صبح وضو کیا ہے سات بجے آٹھ بجے اوہ آٹھ بجے وضو کیا ہے نو بجے وضو کیا دس بجے وضو کیا ابھی تو کسی فرض نماز کا وقت ہے ہی نہیں تو یہ وضو اس کا کب تک برقرار رہے گا جب تک کہ اس کے بعد جو فرض نماز آ رہی ہے جیسے کہ زہر آ رہی ہے تو زہر کی نماز کا وقت جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس کا وضو معذور کا برقرار رہے گا معذور کے لیے نہایت بے حد مسئلہ وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی جس کے سبب معذور ہے مثلاً جی خارج ہونے کی وجہ سے معذور کا حکم لگا یا خون خا... نکلنے کی وجہ سے رک ہی نہیں رہا معذور کا حکم لگا اور وہ چیز وضو کرتے وقت نہیں ہو رہی اور وضو کے بعد بھی نہیں ہو رہی نہ دوران وضو ہو رہی ہے اور نہ وضو کے بعد یہاں تک کہ پورا وقت نماز کا خالی گیا یعنی وہ پورا وقت جو بھی تھا جیسے کہ مثلاً اثر کا وقت ہے. یہ عصر کا وقت ڈیڑھ گھنٹے کا سوا گھنٹے کا اس کا پورا کا پورا اس وزور سے خالی گیا اس میں اس کو وضور پیش ہی نہیں آیا تو وقت کے جانے سے معذور کا وزو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اب اس کا عزر ہی ختم ہو گیا یوں ہی اگر وضو سے تر وضو سے پہلے وہ عزر وہ چیز پائی گئی مگر نہ وضو کے بعد باقی وقت میں پائی گئی نہ اس کے بعد دوسرے وقت میں جو دوسرا وقت ہے اس میں بھی نہیں پائی گئی تو وقت جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب اس کو ایک مرتبہ یہ اضور لاحق ہو گیا اور یہ پیچھے ہم پڑ چکے کہ معذور کو وقت کے اندر اندر ایک مرتبہ بھی اگر وزو پیش آ جائے گا تو وہ معذور ہی رہے گا اس کا خلاصہ ہے اس چار لائنوں کا کہ اگر وقت کے اندر اندر معذور کو عذر پیش نہیں آتا جس کے سبب وہ معذور ہے تو وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو نہیں جائے گا پیچھے یہ کہا گیا کہ معذور کا وضو وقت کے چلے جانے سے ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ وقت کے اندر اس کو عذر پیش ہی نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا عذر ختم ہو اس کی بیماری ختم ہوئی اس کا معذور ہونا گویا کہ ختم ہو گیا اب چونکہ معذور نہ رہا تو یہ حکم تو معذور کے لئے تھا نا کہ وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو چلا جائے گا تو, یہ تو معذور ہی نہیں لہذا اس کا وضو بھی وقت کے چلے جانے سے نہیں جائے گا اس کے بارکس اگر وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی وہ چیز پائے گئے تو چونکہ اس کا حضور ثابت رہا حضور موجود رہا ایک مرتبہ بھی اگر چیز پائے جائے گے تو وہ معذور ہی رہے گا تو اس لئے اس کا وضو چلا جائے گا اور اگر اس وقت میں وزو سے پیشتر وہ چیز پائی گئی وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی وضو سے پہلے اس کو عذر ہے اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی وہ عزر اس کو پایا گیا وضو کے اندر پایا گیا وضو سے پیشتر پایا گیا وضو کے بعد پایا گیا یا وضو کے اندر پایا گیا تینوں صورت اور وضو کے بعد اس وقت میں نہ پائی گئی مگر بعد میں بعد والا جو وقت ہے اس میں پائی گئی تو وقت ختم ہونے پر اس کا وضو جاتا رہے گا یہ وہی صورت ہے کہ وقت کے اندر اندر چونکہ اس کو عذر پیش آ رہا ہے اگرچہ کہ ایک ہی مرتبہ آ رہا ہے تو اس عذر پیش آنے کی وجہ سے اس کا وضو وقت کے چلے جانے سے ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ حدث نہ پایا جائے اگرچہ کہ وہ بیماری دوبارہ نہ پائی جائے لیکن ایک مرتبہ بھی پائی گئی اس کا وزو گیا کہ مثلاً ری خارج ہو رہی تھی ایک مرتبہ ری خارج ہو گئی تو اب اگرچہ کہ بعد میں وہ ری خارج نہیں ہو رہی لیکن چونکہ وقت کے اندر ایک مرتبہ وہ ری خارج ہو چکی اس لیے وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو چلا جائے گا حدث کہتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کو یہ پیچھے بھی یہ لفظ گزرا تھا وضو توڑنے والی چیزیں جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہدس معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے ری خارج ہونے کی وجہ سے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ بھائی آپ معذور ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو معذور ہونا اس کا ثابت ہو گیا اس نے وضو کیا نماز اثر کے لیے نماز پڑھی تلاوت کر رہا ہے جو چاہے اس وقت کے اندر اندر عبادتیں کر سکتا ہے جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے اور اگرچہ اس کے ری خارج ہو رہی ہے لیکن اس کا وضو وقت کے اندر اندر نہیں جائے گا کس وجہ سے نہیں جائے گا جس وجہ سے معذور ہوا ہے ری خارج ہونے کی وجہ سے اگر معذور ہوا ہے ری خارج ہوتے تھے اس کا وضو نہیں جائے گا لیکن اگر وقت کے اندر خون نکل گیا تو اب کیا ہوگا اب وضو چلا جائے گا کیونکہ اب یہ عزور وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معذور تھا اب تو دوسرا سبب پایا گیا نا تو یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے معذور کا وزو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو اس کا وزو جاتا رہے گا مثلا جس کو قطرے کا مرس تھا کترے آتے رہتے تھے تو اب کیا ہوگا ہوا نکلنے سے ری خارج ہونے سے اس کا وضو جاتا رہے گا اور جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہے تو اس کا وضو قطرے نکلنے کی وجہ سے چلا جائے گا دوسرا پایا گیا اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ معذور سے متعلق یہ احکام نے پڑھ لیے اور ان سارے احکام کا خلاصہ کیا نکلا وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی عذر پایا گیا وضو وقت کے جانے سے جائے گا اور وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی نہ پایا گیا تو اس کا وزو وقت کے جانے سے نہیں جائے گا اسی طرح اگر کوئی دوسرا سبب پایا گیا ویزو توڑنے والا تو اس وجہ سے بھی وزو اس کا چلا جائے گا یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا کہ مازور کا وزو کس چیز سے ٹوٹ جائے گا ایک تو وقت کے چلے جانے سے اور دوسرا کسی دوسرے سبب کے پائے جانے سے یہ سارا خلاصہ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو قطرے کا مرض ہے یا کسی کا خون رس رہا ہے یا پیپ نکل رہی ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں اب یہ بیچارہ ویزو کا تو حکم پتہ چل گیا کہ اس کا ویزو برقرار رہے گا حضور اس کا ثابت ہے لیکن یہ بیچارہ نماز کیسے پڑھے خون نکل نکل کر کپڑوں پر آ رہا ہے یا جس جگہ نماز پڑھا ہے وہاں گر رہا ہے اب یہ بیچارہ کیا کرے تو شریعت متحرہ نے اس کے لیے بھی بیان کی اور اس کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں وہ سنیے معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو دھو کر پڑھنا فرض ہے ابھی جانتا ہے کہ وقت بہت سارا باقی ہے ابھی تو کپڑے بآسانی دھو کر میں دوبارہ نماز پڑھ لوں گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کپڑے دھو کر یعنی جو حصہ ناپاک ہوا ہے صرف اسی کو دھونا پڑے گا یا دوسرا بدل لے دھونے کی ضرورت نہ ہو تو دوسرا پہن لے یہ کہ صورت میں جب کہ زیادہ ہو اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے پھر اتنا ہی نجیس ہو جائے گا یہ بھی پتہ ہے کہ دھو کر گا تو پھر دوبارہ وہی نجیس ہو جائے گا پھر دھونے جاؤں گا پھر نجیس ہو جائے گا پھر دھونے جاؤں گا پھر نجیس ہو جائے گا تو اب کیا حکم ہے اب دھونا ضروری نہیں اسی سے پڑھیں اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اگرچہ مسلح بھی اس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی آلودہ ہو جائے کچھ حرج نہیں یہ جی اس کے لیے شریعت نے رعایت دی ہے اور اگر پہلی صورت بیان کی تھی وہ کون سی تھی دھرم سے زیادہ اور اگر دھرم کے برابر وہ نجیس ہوا ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب پہلی سورت سے مراد وہی کہ اگر جانتا ہے کہ دھو کر آؤں گا تو نماز بآسانی پڑھ لوں گا وقت مل جائے گا تو اس سورت میں دھونا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اور درہم سے کم ہے تو دھونا کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا اور دوسری سورت میں دوسری صورت کیا تھی کہ یہ پتا تھا کہ میں دھو کر آؤں گا تو پھر نجیس ہو جائے گا پھر دھونے جاؤں گا پھر نجیس ہو جائے گا تو تینوں صورتوں میں یعنی درہم سے زیادہ ہو درم سے کم ہو یا نرم کے برابر ہو اس دوسری صورت میں یہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اس کے لیے شریعت کی جانب سے اجازت ہے اگرچہ کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے مسلح بچھایا ہوا یا ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے چادر بچھا کر یا خالی فرش پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ جگہ بھی اس کے خون سے اس کی نجازت سے آلودہ ہو جائے پھر بھی یہ نماز پڑھ لے اس کے لیے اجازت ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظہر سے عصر تک تو وہ اس کا عضور ثابت ہو گیا عصر سے مغرب کے درمیان اس کا عضور اس کو پیش نہ آیا تو ابھی ہم نے سنا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تو کیا اس کا عضور بھی ختم ہو جائے گا جی ہاں عضور بھی ختم ہو جائے گا یہ کل ایک اصول بیان ہوا تھا کہ اگر وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی عضور نہ پایا گیا اس کا معذور ہونا ختم ہو گیا مسئلہ نمبر دس ہے کہ اگر اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائے گئے ٹھیک ہے اب اثر سے اثر سے مغرب کا وقت آپ سمجھ لیجیے اب یہ بتا رہے ہیں اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائی گئی اس نے وضو نہیں کیا ابھی معذور نے اور وضو سے یوں سمجھ لیجئے کہ چار بجے سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک کا جو وقت ہے اس میں آدھا گھنٹہ جو ساڑھے چار سے ساڑھے چار بجے تک جو وقت ہے اس وقت میں معذور کو کوئی وہ جو بیماری تھی جس وجہ سے معذور ہوا تھا وہ نہیں پائی گئی ٹھیک اگر اس وقت میں سے پیش تو وہ چیز پائی گئی یعنی آدھے گھنٹے کے اندر, اندر وہ ری خارج وغیرہ ہوئی خون نکل رہا تھا خون نکل گیا اس کا اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائے گئے وضو کر لیا ساڑھے چار بجے وزو کیا بکیہ ایک گھنٹہ رہتا ہے نا ایک گھنٹے کے اندر دوبارہ وہ چیز پائی گئی وضو کے اندر پائی گئی اور وضو کے بعد اس وقت میں نہ پائی گئی وضو کے بعد جو اب وقت باقی رہ گیا اس میں نہ پائی گئی مگر بعد میں پائی گئی اس کے بعد جو وقت آ رہا ہے اس میں پائی گئی تو وقت چلے جانے سے اس کا وضو بھی ختم ہو جائے یہ سارا خلاصہ یہی یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی پائی جائے نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا ٹھیک ہے اب کوئی سی بھی نماز لے لیجیے اثر سے مغرب کا وقت لے لیجیے تو کچھ وقت ایسا گزر گیا کہ اس کو عذر لاحق نہ تھا اس نے نماز بھی نہ پڑھی اب پڑھنے کا ارادہ کیا کچھ وقت گزرنے کے بعد تو استحادہ یا بیماری سے وزو جاتا رہتا ہے یہ اس کو یوں سمجھیے آپ کہ اس نے وضو کیا تھا ٹھیک ہے چار بجے اس نے وضو کر لیا تھا اور چار سے لے کر ساڑھے چار کے درمیان عذر نہیں تھا اس کو ٹھیک اس نے کیا, کیا اس آدھے گھنٹے کے وقت کے اندر نماز نہیں پڑی اب جب آدھا گھنٹہ گزر گیا وہ آدھا گھنٹہ جس میں اس کو عذر نہیں تھا اب اس وقت گزرنے کے بعد نے ارادہ کیا کہ چلو اب نماز پڑھ لیتا ہوں تو کیا ہوگا استحادا یا بیماری سے وضو جاتا رہے گا ہاں معذور مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے ہاں اگر اس کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی نجاست مسجد کو آلودہ کر رہی ہے اور اس کے پاس ظاہر مجبور ہوگا تو مسجد کو تو آلودہ ہونے سے بچایا جائے گا تو یہ شخص مسجد میں نہ جائے شلو علی الحبیب بیٹھے بیٹھے اسلائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مدنی اور ساری دنیا کے لوگوں بھی اسلاح کی کوشش ان شاء